أما بعد فعوذ باللہ من فاؤز المنشََََََََََقظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ سبحان و ان اللّہ مركم بالعدل و عيتا عيد القربا عن الفحشاء ايول والبغي اولبغى لعلكم كم لكم تدكر صدق اللہ میر محترم بھائيور دوستو آپ نے ساری عمر جمعے के خطبے सुने اور جمعہ का خطبہ عربى में ہوتا ہے अक्सर ہميں يہ معلوم نہيں ہوتا كہ اس خطبے ميں كيا كہا گيا ہے اور يہ خطبہ سننا واجب ہے عربى كا جو خطبہ ہے اس كے بڑے احكامات آئيں كہ اس کے اندر خاموش بیٹھنا چاہیے گفتگو نہیں کرنی چاہیے حتیٰ کہ کوئی اور اگر بات کر رہا ہو تو اس کو چپ بھی بول کر نہ کرایا جائے اس طرح اس خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں آج میں کوشش کروں گا خطبے کے جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اندازہ ہو کہ کیا چیز پڑھی جاتی ہے خطبہ کوئی طے چیز نہیں ہے کہ یہی خطبہ ہوگا اس سے کچھ عنوانات طے ہیں کہ اس عنوان کے تحت قرآن و سنت سے بات ہونی چاہیے اور اسی لیے جہاں عربی سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ہر جمعے کا خطبہ الگ ہوتا ہے دوسرے جمعے سے جہاں عربی سمجھنے والے لوگ نہیں ہوتے چونکہ وہ اس خطبے کو سمجھ نہیں رہے ہوتے اسی لیے ایک ہی خطبہ ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے اس میں وہ سارے مضامین وہ سارے عنوانات کور ہو جاتے ہیں جو اس میں اس میں چاہیے ہوتے ہیں یہ جو آیت صورت النحل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ آیت آپ نے جمعے کے خطبوں کے اندر ہمیشہ سنی ہے کہ دوسرے خطبے کے آخر کا یہ حصہ ہے یہ آیت چودہ سو سال سے تقریبا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ جمعہ کا لکھ کر پوری اسلامی سلطنت جو زمانے کی وسیع و عریض اسلامی سلطنت تھی افریقہ کے ایک کونے سے لے کر وسطی ایشیا کے دوسرے کونے تک جو خطبہ بھیجا تھا خطبہ کو جمعے کے لیے اس میں اس آیت کو پورے قرآن پاک سے انتخاب دو ہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جمعے کے خطبے کے اندر ایک پڑھی جاتی ہے کہ اِن اللّہ و ملاقت علنبی یا ایلدین امن وس علیہ وسلم و اور اس کے بعد نروج شریف پڑھا جاتا ہے اور دوسری آیت یہ پڑھی جاتی ہے اِن اللّہ امر بلادل و احسان و ایتا عید القربہ و ینا ان الفاشہ اب المنکر اس آیت کی جامعیت کے اوپر اس ایک جملے کے اندر جتنی چیزیں اللہ جلّیہ شاہ نے سمیٹی ہیں یہ پورا منشور ہے ایک مسلمان کی زندگی کا اس کے اوپر غیر مسلم تعجب میں آئے کہ قرآن کی عجیب و غریب فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک جملے کے اندر کتنی چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں قرآن پاک کو کہا گیا ہے کہ طبیان لکل الشعی ہر چیز کو کھول دینے والا ہر چیز کو بیان کرنے والا اس لکل جو طبیان کی ایک خاص صفت ہے اس کا بہت بڑا مظہر یہ آیت ایک آیت اور بھی ہے قرآن کی ایسی وہ بھی ایک ہی آیت ہے حضرت نور علیہ السلام کا پورا کا پورا قصہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا عذاب جو آیا پانی کا اور پانی کا عذاب آ جانے کے بعد کیا ہوا وہ ساری ڈیٹیل جو ہے پوری تفصیل ایک جملے کے اندر قرآن نے بند کی ہے اس کو بھی قرآن کی فصیح ترین آیات میں سے کہا جاتا ہے قیل یا اردو اقلی و ایک ہی آیت میں پورا واقعہ بیان ہو گیا ایک ہی جملے کے اندر کہ کیا بات ہوئی ساری کی ساری تو آج اس یہ جو آیت ہے ان اللہ امر بالعدل ولاحسان و عیتا القربہ امر آپ جانتے ہیں حکم کو کہتے ہیں ان اللہ یا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے حکم کیا ہے تین باتوں کا حکم کیا ہے تین باتوں سے روکا ہے اس آیت میں ان اللہ یا بالعدل والاحسان و الاحسان و یہ تین باتیں ہیں جن کا حکم کیا ہے عدل کا حکم دیا ہے احسان کا حکم دیا ہے ایتا عیدربا کا حکم دیا ہے وہا کہتے ہیں منع کرنے کو اور تین چیزوں سے ہی روکا ہے اس کے اندر وہینا انفخشائی بل منکری بل <وَالْبَغِي> بگی فخشا سے روکا ہے منکر سے روکا ہے بغی سے روکا ہے اور ان تین کرنے والے کاموں کے اندر اور ان تین نہ کرنے والے کاموں کے اندر پورا دین آ جاتا ہے قرآن کی بلاغت اور اس کا یہ اعجاز ہے قرآن پاک عقل انسانی کا کے بس سے باہر ہے جو چیز وہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے پہلی چیز فرمایا کہ عدل کرو ان اللہ یا عدل کرو عدل کا مطلب کیا ہے کہ پیمانے متوازن رکھو اور اللہ جنہ نے خود اپنی قدرت کاملہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالی کی سنت جاری اور ساری ہے وہ عدل کی سنت جاری ہے آپ اس کائنات کو جب بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تفکر اور تدبر کریں گے یتفکرون فی خلق السماوات والارض اہل ایمان کی ایک،, کا ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے یہ تفکرون اہل ایمان کا ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ قرآن کے تدبر کرتے ہیں سوچتے ہیں اور جو نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ افلا تدبر القرآن یہ قرآن میں کیوں نہیں سوچتے ام اللہ قلو بن ہوا کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے گئے کہ قرآن میں تو وہی بندہ نہیں سوچے گا اور وہی بندہ تفکر اور تدبر نہیں کرے گا جس کے دل پر تالا ہوگا دل پر تالے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ مور لگی اللہ کی جانب سے تو جو لوگ اللہ دینکر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں جاری و ساری عربی کے اندر ان سنتوں کو نوامی سل کون کہتے ہیں کہ اللہ جلشانو کی سنن ہے جو اس کائنات میں یہ سورج کا نکلنا اور اس کا ڈوبنا زمین کے اندر ایک کشش سکل کا ہونا گریویٹیشنل فورس جس کو کہتے ہیں اس کا ہونا یہ جتنے بھی آج ہم دریافت کرتے ہیں فزکس کے جتنے لاز سامنے آتے ہیں ہمارے جو کیمیکل ایکویشنز جتنی ہیں جتنے جو یونیورسل ٹروتھ جن کو ہم کہتے ہیں جتنی میتھمیٹیکل جو حقائق جتنے دنیا کے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی سنن کائنات بنائی اس ڈھب کے اوپر ہے کائنات بنائی اس طریقے کے ساتھ جو لوگ اس کے اندر غور کرتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پوری کی پورا نظام کی جو کا جو تار و پود ہے اس کا جو تانا بانا ہے وہ سارا کا سارا عدل کے اوپر کھڑا ہے عدل اور توازن اور اعتدال سے کوئی چیز سر منہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی اس تقوینی دنیا کے اندر بھی آج کی سائنس آپ کو کہتی ہے کہ اگر اگر یہ جو نظام شمسی کے جو سیارے اپنے مدار کے اندر حرکت کے اندر اگر یہ ایک انچ ادھر ادھر ہو جائیں تو پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا ہر چیز اپنے ایک دائرے کے اندر ہے اور ہر چیز کو ایک خاص ترتیب اور تنسیک کے ساتھ بنایا ہر جانور اور ہر پودے اور ہر انسان ہر ایک چیز کو ایک خاص قسم کی, کی فطرت اور مزاج ودیت کیا ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا انسان سے بھی پھر یہی مطالبہ کیا کہا ہے کہ اللہ ج شاہوں نے تمہارے سامنے عدل کے نمونے اور پیمانے کھڑے کر دی ہیں تم بھی عدل سے کام کرو تم بھی اپنی زندگی کو عدل کے اوپر استوار کرو اور عدل کیسا یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم عدل کرو ان اللہ یامر بالعدل بالمسلمین کے مسلمانوں کے ساتھ عدل کرو کافروں کے ساتھ عدل نہ کرو کہا گیا ان اللہ یامر بالعدل اور دوسری جگہ قرآن کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ کہا ولا یجریمن کم شناآن ولا اللہ تع دل و اکرب الطقو کہا کہ کسی کی دشمنی کسی کے ساتھ تمہاری عداوت کسی کی مخالفت تمہیں اس بات پر نہ لے جائے تمہارا یہ مزاج نہ بنا دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو مخالفت اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے بھی عدل مت چھوڑو کسی کے ساتھ عدلو ہر صورت کے اندر عدل کرو ہوا اقرب ال تقوی کا لازمی جز عدل ہے عدل کے بغیر تقوا نہیں ہو سکتا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان متقی ہو صاحب تقوی سمجھا جائے اور اس کے مزاج کے اندر عدل نہ تو پہلی چیز جس کا اللہ جوں نے مطالبہ فرمایا ہے وہ ہے عدل کا اور ہمیں بحیثیت مسلمان اور قرآن کے مخاطب کے کہ قرآن ہم سے مخاطب ہے ہم اس کے مخاطب ہیں تو یہ پتہ چلے کہ ہماری زندگی کے اندر عدل کا پیمانہ کتنا ٹھیک ہے اپنوں کے لیے اور پرانوں پرایوں کے لیے جاننے والوں کے لیے اور نہ جاننے والوں کے لیے دوستوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت کیسی ہے کیا ہم واقعی عدل کرتے دوسری چیز اس کے ساتھ ارشاد فرمائی اللہ ابر بالعدل والاحسان احسان بڑا ایک وسیع لفظ ہے قرآن و سنت میں جب وہ آتا ہے احسان کہتے ہیں خود نیکی اور بھلائی کا سراپا بن جانے کے بعد دنیا کے اندر نیکی کے فروغ اور بھلائی کو پھیلانے کے کام کرنا صحیح معنوں میں احسان یہ ہم میں سے ان دونوں پیمانوں میں بسا اوقات ہم سے غلطی ہوتی ہے اور افراد تفرید ہوتی ہے کچھ لوگ اصلاح کا ریفارمز کا معاشرے کے اندر کو اچھی باتوں کے فروغ کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن خود ان کی اصلاح نہیں ہوئی بھی انہیں تو یہ ہوتا نہیں ہے ایسا کہ جن لوگوں کی خود اصلاح نہ ہوئی ان کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے ایسا ہم طور پر ہوتا نہیں ہے جو سنت جاری ہے وہ یہی ہے کہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں اور ایک اصلاح یافتہ تزکیہ شدہ فرد ہی کے ذریعے سے اللہ جان اصلاح کا کام کرتے ہیں اسی لیے انبیاء علیہم اصلاق و السلام کو صرف کتاب نہیں دی جاتی انتہائی پاکیزہ سیرت اور مزاج اور ایک اسوا اور نمونہ بنا کر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا تحریری کام ہوا کتنی کتابیں تصنیف ہوئیں کتنے فلسفے پیش کیے گئے صحابہ کے اندر سے کتنے مقررین اور مبلغین اور بولنے والے اور تقریریں کرنے والے لوگ تیار کیے گئے اگر آپ پوری اس سیرت کے اس 23 سالہ زمانے کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے بعد کا زمانہ ہے آپ دیکھیں تو ایسے کتنے افراد ہیں؟ اصل کس چیز پر تھا آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنی تربیت ان کی ہو رہی تھی اور ان کی طبیعتوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں تو احسان کہتے ہیں انسان کو اس کیفیت کا مل جانا جس کیفیت کا اللہ جل شاہوں نے اسے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کے کام یا آخرت کے کام کرو تو اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ کرو یہ کیفیت ہے احسان احسان نیکی کو بھی کہتے ہیں رن لدین الحسن قرآن میں آئے نیکیاں کرنے والوں اللہ جل شاہوں نے پیدا اس لیے کیا کہ دیکھے کون احسن و عملہ کون ہے سورے ملک کے اندر آتا کہ زیادہ اچھے اچھی نیکیاں اور نیک کام کرنے والا کون ہے. اور تیسری چیز اچھا احسان کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ہے کہ کسی کے ساتھ جتنا اس نے کیا اتنی بھلائی کرنا اور ایک ہے کہ اضافہ کر کے بھلائی کرنا اس اضافے کو بھی احسان کہتے ہیں حل جزا الاحسان الحسان صورت الرحمان میں کہ آپ اضافہ کر کے کسی کے ساتھ بھلائی کے اندر مزید بہتری کر کے کسی کے ساتھ رویے کو کرنا تیسری چیز جو اس آیت میں کہی گئی ہے وہ ایتا عید القربہ ہے کہ یہ جو تم نیکی کرو گے ایک تو عمومی عدل تو سب کے ساتھ کرو گے احسان بھی تم سب کے ساتھ کرو گے لیکن جو زویل قربا ہوں گے جو قریب کے لوگ ہوں گے ان کا حق زیادہ ہوگا آج آپ دیکھیں تو یہ پیمانہ ہم سے غیر متوازن ہے ہمارے گھر سے باہر کے تعلقات دور کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں گھر کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے ٹھیک ہوتے ہیں بھائیوں کے ساتھ چچزات بھائیوں کے ساتھ قریبی لوگوں کے ساتھ ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. چار گنیاں چھوڑ کر جو بندہ رہتا ہے اس سے تو ہمارے مراسم ٹھیک ہوتے ہیں جس کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے اس پڑوسی کے ساتھ ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو قربہ کے اندر تو یہ ہر قسم کا قرب آتا ہے رشتوں کا قرب بھی آتا ہے رہنے کا قرب بھی آتا ہے کام کرنے کا قرب بھی آتا ہے علاقے اور ملک اور وطن کا قرب بھی آتا ہے یہ سب زویل قربا کے اندر آئیں گے درجہ بدرجہ تو پھر زویل قربا کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ اخلاق کی آزمائش بھی ہے. ہم نے اس کو بہت دیکھا ہے یہ اخلاق نہیں ہوتے جو آپ اپنے باس کے ساتھ نبھاتے ہیں جو آپ اپنے سے سینئر کے ساتھ جن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ اخلاق نہیں ہوتے اخلاق وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ جس کے ساتھ پیش آتے ہیں جن لوگوں کو آپ ایک لمحے کے اندر انتہائی توازوں کے ساتھ اپنے باس کے سامنے سر سر کرتے ہوئے توازوں اور انکسار کا پیکر بناوا دیکھتے ہیں دو منٹ کے بعد اس کو اپنے ملازم کے اوپر فرون بناوا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے اسی لمحے بصرف اس منظر کے غائب ہو جانے کے بعد اس آدمی میں سے ایک اور آدمی برآمد ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے کے لیے اپنے ملازم کے لیے بسا اوقات اپنے رشتے داروں کے لیے ایک اور شخصیت ہے اور جن کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ ہیں آپ کبھی کسی دکان کسی جگہ جائیں ایک آدمی اپنے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کر رہا ہے اور اسی دوران اگر اس کو اس کے کسی گھر سے فون آ جائے تو اپنے گھر والوں سے کیسے بات کر رہے تو یہ منظر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ انتہائی توازوں کے ساتھ انتہائی خوش آمدانہ رویے کے ساتھ اس دوران وہ دوسری طرف کی گالی گلوچ کر رہا ہوتا ہے اس کو اخلاق اسلام نہیں کہتا آج کل کی تو بزنس کی کتابوں کے اندر مارکیٹنگ کی کتابوں کے اندر شادی کہا گیا ہو اور اس کی نئی ایک اخلاقیات بتائی گئی ہم کچھ اداروں کو ایڈوائز کرتے ہیں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک بینک کے سی او تھے کسٹمر از آلویز رائٹ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے کو لیا دریافت کیا کسٹمر از آلویز رائٹ کہتے نہیں یہ تو مارکیٹنگ کی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے یہ تو وہ طے شدہ اصول ہے میں نے کہا کسٹمر غلط بات بھی کر سکتا ہے آپ سے آ کر تو میں نے کہا یہ جو کسٹمر جو آلویز رائٹ ہوتا ہے آپ کی بات مان لوں میں تھوڑی دیر کے لیے جب یہ ڈیفالٹ کرتا ہے پھر بھی یہ رائٹ ہوتا ہے تب تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پولیس لے کر پھر تو آپ عدالتوں کے اندر اس کو لے کر جاتے ہیں کچھ شرح مسائل تھے جس کے اندر اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح کرو تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ کسٹمر نہیں مان رہا اور اصول تو یہ کسٹمر از آلویز رائٹ تو میں کہا یہ اصول تو اب اب لوگوں کے گھڑے میں ہوں گے ہم تو چھوڑی مانتے یہ بینکر بیٹھے نیچے ہنس رہے ان کو پتا کیا ہوتا ہے ان کے تو یہ اخلاق نہیں ہے اخلاق وہ ہیں جو اللہ جان کے سامنے پیشی کے خوف سے وہ اماں منخواف مقام اور وہ شخص جو ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس خوف کی وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے اس مواخذے کے اس احساس کی وجہ سے اس کو ان حقوق کی پاسداری کا خیال ہو جو اللہ جلشان نے اس کی طرف متوجہ کی جب کسی انسان کو کسی اپنے ملازم کے بارے میں اپنے پاس کام کرنے والوں کے بارے میں یہ احساس ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا رزق اللہ جل شاہ نے میرے پاس اتار کر مجھے ان تقسیم کرنے کا فرمایا ہے مجھے کہا ہے کہ ان لوگوں کی خبر گیری اور نگہداشت اور نگہبانی اللہ جلّہ شاہ نے مجھ سے منسلک کی ہے اگر کسی کو اپنے اپنے سے کم تر لوگوں کے بارے میں معاشی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے عہدے اور منصب کے اعتبار سے یہ خیال آ جائے اس کا رویہ ان کے ساتھ ایک دم بدل جائے گا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے ہی رویے کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیسے غلام بنا سکتے ہو جن کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ماں نے احرار پیدا کیا ان کو آزاد پیدا کیا تم کیسے اس کو غلام بنا سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آخری وقت وقت ہوتا ہے جب انسان وہ آخری بات کہتا ہے جس کے اوپر پوری دین کی عمارت کھڑی دی ہوتی ہے کیا فرمایا تھا آپ نے آخری الفاظ کیا ہیں آپ کے تمام سیرت نگار اور محدثین اس پر متفق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز وما ملکت ایمان اور تمہارے ملازم تمہارے پاس کام کرنے والے تمہارے غلام تمہاری لونڈیاں جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دسترس عطا فرمائی ہے ان کے حقوق یہ دو نصیحتیں فرمائیں آخری وقت میں نماز کہ نماز کے اوپر پورے دین کی عمارت کھڑی آج اگر ہمیں آپ کو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اسلام کی حقیقی شکل نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کا عمل زندہ نہیں جس آپ کے ہاں اقامت سلاد اقامت سلاد آپ کے معاشرے میں ہو گئی یا نہیں ہوئی اس کا واضح پیمانہ یہ ہوگا کہ جس دن آپ کے جمعہ اور عیدین کا مجمع فجر کی نماز کے اندر نظر آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے قیامت سلاد ہو گئی ہے کیونکہ جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے ان سب پر فجر فرض نہیں ہے کیا اور فجر اور جمعے کی فرضیت میں فرق کیا ہے کسی قسم کا بھی پوری قرآن و سنت کے اندر دکھائیں کہ اس فرضیت کے اندر کوئی فرق ایک ہی طرح سے فرض ہے تو جب نماز نہیں ہے آپ کے ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اس, اس معاشرت کو آپ وہ معاشرت کہہ ہی نہیں سکتے جس جس سے وہ چیزیں سامنے آئیں جو ایک اسلامی معاشرت کے اندر سامنے آتی ہیں تو اتائی دل قربا تیسری چیز ارشاد فرمائی پہلی چیز ان اللہ یا امر دوسری چیز بال اور تیسری چیز کے کہ اتائے کے قریب والوں کا حق زیادہ ہے اہل قربت کا خصوصی سوال ہوگا الگ سے سوال ہوگا اس کے اندر رشتوں کا قرب سب سے پہلے مراد ہے ماں ہیں باپ ہے بھائی ہے پھر اسی طرح درجہ بدرجہ رشتے ہیں پھر آپ کی رہائش کا قرب آپ کے کام کرنے کا قرب جہاں پر آپ کام کرتے ہیں کسی دفتر میں کسی دکان میں جن کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہیں جہاں رہتے ہیں یہ سارے قرب اس کے اندر مراد ہیں یہ تو تین کام وہ ہوئے جو میں نے عرض کیے جس کے بارے میں کہا کہ اس کا حکم ہے تین سے روکا گیا وہ ینا انلفشائی ول منقری و البغی سے روکا منکر سے روکا اور بغی سے روکا دیکھیں انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جس جذبے کو عربی میں بہیمیا کہتے ہیں بہائم کہتے ہیں جانوروں کو انسان اپنی خصلت اور فطرت کے اعتبار سے اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی دو اور مخلوقات کے قریب ہے اس کا ایک سرا جانوروں سے ملتا ہے اور دوسرا سرا فرشتوں سے ملتا ہے یہ دونوں یعنی ہر انسان ایک شروع میں سمجھے کہ درمیان میں کھڑا ہے کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو جانوروں کے ساتھ مشترک ہیں جانوروں میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں کھانا جانور بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے بھوک ان کو بھی لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے نفسانی خواہشات جنسی خواہشات جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہیں انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں اس کی ایسی ہیں جو فرشتوں کے ساتھ اس کی طبیعت کے اندر ایک توحید کا تقاضا ہے فطرت کے اندر اس کی روحانیت کے کچھ تقاضے ہیں جو صرف جسمانی تقاضے پورا کرنے سے یہ مطمئن اور آرام کی پوزیشن میں نہیں آتا جانور مطمئن ہو جاتا ہے جانور کے کھانے پینے اور دیگر جسمانی ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد جانور کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی پوری ہو جاتی ہے اس کی زندگی انسان کی زندگی پوری نہیں ہوتی آپ اس کا کھانا پینا اور باقی خواہشات پوری بھی کر دیں تب بھی اس کو ایک بے چینی اور کوڑھن ہمیشہ لگی رہے گی اور لگی رہتی ہے اس کا مشاہدہ آپ اس آپ گھوم جائیں اور لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کی ضروریات میں کیا کمی ہوتی ہے کون سی ضرورت کھانے پینے کی یا خواہش کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی پھر بھی بے چینی کس چیز کی رہ جاتی ہے آج یہ جو مولویوں کے پاس بھی مفتیوں کے پاس بھی نفسیات کے ماہرین کے پاس بھی یہ جو لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں بے چینی والوں کے کہ ہمیں بے چینی ہے خوف ہے ایک خاص قسم کی کیفیت ہے اطمینان نہیں ہے سکون نہیں ہے چین نہیں ہے یہ کس جی؟ اس سے آپ پوچھیں ہمیں اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بے چینی کے نوے فیصد بے اطمینانی کے خوف کے اور ایک خاص قسم کے اضطراب کے نوے پچانوے فیصد مریضوں کو اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی آپ جتنا بھی ان کو کریت لیں ان کے پاس اس کی کوئی ایسی باقاعدہ تسلیم کرنے والی وجہ اس کے اندر نہیں ہوتی اور ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی فطرت کا کوئی تقاضا پورا نہیں ہو رہا اللہ جب شاہ رُن نے اس کی فطرت ایسی پیدا کی ہے اس میں کوئی چیز کوئی طلب رکھی ہے اور وہ طلب اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو انسان کے اندر قوتیں ہیں دونوں قسم کی اللہ جل شاہ رح نے ان دونوں کے لیے اس کے اندر ایک توازن رکھا ہے اور اسی قوت کو جب یہ بے لگام ہو جاتی ہے جب یہ قوت انسان کی کسی بھی آسمانی تعلیمات کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے تو وہ فحشا کا مرتکب ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پیمانہ اور اس کے لیے کوئی چیز اگر موجود نہ ہو تو وہ, وہ کام جو انسان نامناسب کام کرتا ہے وہ فخشا کے زمرے کے اندر آتے ہیں اور منکر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو عقل بھی انسان کی مانے عقل سلیم تسلیم کرے کہ یہ کام غلط ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر ہمیں ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ جھوٹ کیسا ہے کوئی بندہ بھی جھوٹ کی, کی, کی دلیل نہیں پیش کرے گا دنیا کے اندر کے جھوٹ بولنا اچھا کام اگر ہم سے کوئی بھی پوچھے کہ کرپشن اور بدعنوانی اور بددیانتی اور خیانت کیسی ہے تو روح زمین کے اوپر شاید ہی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے اور ظاہر بات ہے اگر کوئی ایسا مل گیا تو یقینی بات ہے کہ اس کی عقل عقل سلیم نہیں ہے کہ جو خیانت کے لیے اور بددیانتی کے لیے اور کرپشن کے لیے کوئی دلیل اور جواز گھڑے ان چیزوں کو منکرات کہتے ہیں کہ عقل انسانی خود تسلیم کرتی ہے کہ سارے کے سارے کام غلط ہیں تو دوسری چیز جس سے ہمیں منع کیا تو کہا گیا کہ منقرات سے اللہ جشانوں نے منع فرمایا دیکھیں یہ ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ گاڑیاں سڑکوں کے اوپر نہیں کھڑی کرنی چاہیے اب یہ کسی کے گیٹ کے سامنے گاڑی نمبر پانچ سو ستر کھڑی جا کر آپ اس کو ہٹائیں وہاں سے کسی اور کو تکلیف دے کر ہم نماز پڑھیں تو سوچیں ذرا کیسا کسی کے گھر کے سامنے کیوں گاڑی کھڑی کیا دوسرا ہم نے یہ اس سڑک پہ اس طرف بھی پارکنگ کی جگہ بنا دی اس طرف بھی جمعے کے دن ذرا مشقہ ہوتا ہے گاڑیاں آگے پارکنگ میں کھڑی کر دیا کریں رستے بند کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے بہت سخت وعید ہے رستہ بند کرنے کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اعانت ہو اس کے اوپر جو مسلمانوں کا رستہ بند ہے اس لیے کبھی بھی رستے رستوں میں گاڑیاں نہیں کھڑی کرنی چاہئیں گھروں کے سامنے کسی کا رستہ بند نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے تھوڑی دور کھڑی کر دیں جو لوگ قریب سے آتے ہیں وہ گاڑی کے بغیر آ جائیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے گاڑی کھڑی کرنے کی لوگ زیادہ ہوتے ہیں جمعے کے دن تو دوسری چیز جو کہی وہ یہ ہے کہ پانچ سو ستہتر نمبر گاڑی جن صاحب کی ہے وہ جا کر جن کے گھر کے سامنے انہوں نے کھڑی کی ہے وہاں سے ہٹا دیں دوسری چیز فرمائی کہ منکر سے منع کیا کہ منکر نہیں ہونا چاہیے اور تیسری چیز جس سے منع کیا کہا کہ بغی نہیں ہونی چاہیے بگی بغی کہتے ہیں سرکشی انسان جب سرکش ہو جاتا ہے اور سرکش اس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی تعلیمات کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا جو اس کے دل کے اندر آتی ہے وہ کرتا ہے اسی بغی سے لفظ بغاوت لکھنا ہے بغاوت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے تو ایک تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سوچا کہ چونکہ جمعے کے اندر ہر جمعے کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے ان ولاحسان و بالعدل عید القربہ و ینحا ان الفقشا اب المنکر اول بغی یا عید حکم پھر اللہ فرماتے ہیں یا تم کو نصیحت کی جا رہی ہے وعض کیا جا رہا ہے لاء القم <تَذَكَّرُون> تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو تاکہ تمہیں پتہ چلے دوسری آیت جو ہم قرآن سے پڑھتے ہیں خطبے کے اندر وہ درود شریف کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اللہ اللّہ ملاکت ہو یوسل علنبی اور اس کے فرشتے بھی تو پھر کہا یا منو اے اہل ایمان تم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام بھیجو سن علیہ سلاد پڑھو وسلمو اور سلام بھیجو ان کے اوپر اس سے درو پڑھنے کا پتہ چلتا ہے تیسری چیز جو ہمارے خطبوں کا حصہ ہوتی ہے آج اس کے اوپر بات ختم کروں گا ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے اوپر دین کا مزار ہے اگر صحابہ کی عدالت عدالت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا راست ہونا سچا ہونا درست ہونا مخلص ہونا محسن ہونا اس سب ساری صفات کے مجموعے کو شرعی اسلام عدالت کہتے ہیں اور ایسے بندے کو عادل کہتے ہیں اگر صحابہ کی عدالت کے اوپر حرف آ جائے تو یہ پورا دین مشکوک ہے پھر اس کی کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے اس قرآن پاک کے قرآن ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کہ آسمان سے نازل آسمان سے جو نازل ہوا تھا وہ یہی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے اس پورے نظام اسلام کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی سے سنا ہے ان لوگوں کی اوتھینٹسٹی ہر قسم کے شگوک و شبات سے بالتر ہونی چاہیے اسی لیے ہم سنت اور کا یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ صحابہ کل عدول سارے کے سارے صحابہ عادل اور اس کے اندر پھر خلفۂ اربا کا ذکر آتا ہے اس لیے یہ حدیث جو آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر خلفائے اربعہ کے فضائل اتے ہیں جو خود میں پڑھتے ہیں اپ کے سامنے اس کے بعد ایک حدیث اور آتی ہے میں وہ اس کا ترجمہ اج کو بتا دوں سنتے اپ روز ہیں ہم پڑھتے ہیں خطبے کے اندر اللہ اللہ فی اصحابی سنا اپ لوگوں اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نبی پاک کا یہ قول ہے ہمیں اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ خدا کے لیے خدا کے لیے فی اصحابی میرے صحابہ کا خیال رکھو گویا کہ لات تخمبادی من و با میرے بعد ان کو نشانہ ہدف ملامت مت بنانا ان پہ تنقید مت کرنا غربا کہتے ہیں وہ جو تیر کے لیے آپ ایک, ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں جس پہ تیر مارے جاتے ہیں میرے صحابہ کو ایسے مت بنانا کہ اپنی تنقید کے تیروں کو ان کے اوپر چلاؤ تو لاتی تتخذ... میرے بعد گویا کہہ رہے ہو کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے صحابہ کے دفاع کے لیے میں کھڑا ہوں میرے بات ایسا نہ ہو کہ اے امتیوں تم صحابہ پر تنقید کرنے کو اپنا مزاج بنا لو اور تم ان پہ تنقید کے تیر اور لشکر چلاؤ اس طرح نہیں کرنا اگر ایسا کرو گے اور اس کا پیمانہ فمن احب کہ جو بندہ تم کو صحابہ سے محبت کرتا ہوا نظر آئے فبحبی احب وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے یہ میری محبت ہے جو اس کو صحابہ سے محبت کرنے کے اوپر یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ میرے نہیں ہیں من اب اور جس کو تم دیکھو کہ صحابہ سے بغض کرتا ہے فبی بخ دی میرا بغز حقیقت میں اس کے دل کے اندر جو صحابہ کے بغض کی صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے اس کا بغض مجھ سے ہے نبی نے فرمایا تو مجھ پر براہ راست تنقید کر نہیں سکتا تو مجھ سے اپنا بغض نکالتا ہے صحابہ پر تنقید کر کے ان پر اعتراضات کرتا ہے حدیث کے مجموعے میں سے ہم اس حدیث کا انتخاب کر کے اس کو جمعہ کے خطبے کے اندر اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کے سامنے ایک دستور حیات ہے کہ یہ جماعت آپ کی تان اور تشنی اور آپ کے تیروں کی کا ہدف اور آپ کی ملامت کا ہدف نہیں ہو سکتی چودہ سو سال بعد یا تیرہ سو سال بعد یا بارہ سو سال بعد آپ عدالتیں لگا کر ان کے کسی کام کے اوپر آپ فیصلے صادر نہیں کر سکتے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا اور ایک آخری اصول ان کے بارے میں ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں صحابہ کے کاموں پر ان کے فیصلوں پر ان کی سیرت پر صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی کسی تاریخی کتاب کی روشنی میں کسی تاریخی واقعے کی روشنی میں اگر تاریخی کتابیں قرآن و سنت کی تائید کرتی ہوں جو قرآن و سنت نے ان کے بارے میں کہا ہے اس تاریخ کو تو لیا جا سکتا ہے لیکن جو تاریخی بات قرآن و سنت میں صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کے خلاف ہوگا وہ تاریخ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی جائے گی اس کو کبھی تسلیم نہیں تاریخ کیا ہوتی آج کی تاریخ مرتب ہوگی کیسے ہوگی یہ اخباروں کے کالموں سے مرتب ہوگی یہ خطیبوں اور باعثوں کی باتوں سے ہوگی اب بیانات سے ہوگی آپ سوچیں کس طرح کس طرح مرتب کی جاتی ہے یہ تاریخ تاریخ کے ذریعے صحابہ کو جج نہیں کیا جاتا اس پر خود اللہ جن نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا قرآن موجود ہے صحابہ کے واقعات ہیں اس میں صحابہ کی طرف کے نام لے کر ان کے بارے میں حضیت کا تو نام ہے اس میں حضور کی پوری جماعت کے بارے میں محمد الرسول اللہ والذین معہو وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم اولائقہ ہم الصادقون اولائقہ ہم المؤمنون حقا اللہ کہتے ہیں کہ حق مومن تو یہی لوگ ہیں جس کو اللہ نے سندے دی, دی ہوں ایمان کی اور حقانیت کی کیا کسی انسان کو زیبہ ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے نام لے لے کر اور کیسی عجیب بات ہو کہ حضور تو فرمائیں کہ ابو بکر فل جنا عمر فل جن عثمان فل جنا علی فل جنا سعد فل جنا سعید فل عبد الرحمن عبدالرحمان عوف فل جن ابو عبیدہ عبد الجراح فل نام لے لے کر اور ہم کہیں نہیں نہیں ابھی ہم نے ان کے خلاف کچھ مقدمے کھولے ہوئے ہمارے پاس کچھ فائلیں ہیں ان کی نبی جنت میں بھیج چکا ہے ہم دنیا میں فائلیں کھول کے بیٹھے ہوئے کتنے کتنے ہرما نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے سامنے صحابہ کی فائلیں ان پہ فرد جرمایل ہیں ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی سرحد ان کے لیے کافی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کیا ان سے بڑی کوئی ہستی سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ اور رسول جن کے معاملات نمٹا چکے ہیں جن کے فیصلے فرما چکے ہیں ہم کہیں کہ نہیں ابھی ہماری عدالت سے ان کو کلیرنس نہیں ملی ہے ابھی ہم نے ایک عدالت لگائی بھی ہے تو ایسے عدالتیں لگانے والے اپنی عدالتوں سمیت جہنم کے ایندھن ہوں گے اللہ شانو ہمیں اس طبقے کی اور اس اس میں آج کا مقصد یہ تھا کہ جمعے کے اندر جو خطبے اچھوں کے واجب ہے اس میں پڑی جانے والی چیزوں کا کچھ حصہ آپ کے سامنے اردو کے اندر بتایا جائے کہ ہم عربی میں کیا پڑھتے ہیں جو اس کا حصہ رہ گیا ان اگلے جمعے کو ہوگا واخر الحمد اللہ رب اللہ